السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب واشدو اللہ ربعالمین واشد اللہ اللہ وحدہ اللہ شریق اللہ ان محمدن محمد رسول بعد معزز ناظرین و مشاہدین میرے پاس کچھ ساتھیوں نے فاروق رضوی بریلوی کی ایک ویڈیو لیے بھیجی ہے جو تقریباً ستائیس منٹوں پر مشتمل ہے اس میں ابن حجر حتمی کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ پر کچھ الزام تراشیاں کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جسم کے قائل تھے چونکہ یہ ویڈیو کلپ ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے آئی ہے جو پہلے شرک بدعت خرافات رسم و رواج کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی حق کو قبول کیا سلف ص کے عقیدے اور منحج کو قبول کیا اور شرک وداعت خرافہ سے توبہ کیا تو اس طرح کی باتیں جب ان تک پہنچتی ہیں ان کے پرانے مسلک والوں کی طرف سے تو کبھی کبھی بیچارے وہ چونکہ گہرا علم نہیں ہے ان کے پاس تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کی کلپیں بھیج کر کے اس کا جواب دینے کی درخواست کرتے ہیں انہیں انہی کے احترام میں میں یہ اس کا جواب دے رہا ہوں ورنہ فاروق رضوی تو اس قدر جاہل انسان ہے کہ اس کو میں موہی لگاتا لیکن چونکہ یہ ان لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے کوئی کلپ اس لیے میں اس کے اسے سطحیت کا الزام تراشی کا علمی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں ابن حجر حتمی معروف عالم دین گزرے ہیں یہ مثلاکن شافعی تھے لیکن عقیدتاً عقیدے میں عشری اور ماتردی تھے یعنی ابو الحسن عشریع اور ابو منصور ماترودی کا جو عقیدہ تھا اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے ہوئی ان کا بھی عقیدہ تھا اور علماء جانتے ہیں کہ جو اشارہ عشاعرہ ہیں وہ اللہ ہربلامین کے لیے سات صفات کا اثبات کرتے ہیں اور باقی جو صفات ہیں ان صفات کی تعویل کرتے ہیں اور جو سات صفات وہ مانتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے رب کے لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صفات ایسی ذات کے اندر ہونی چاہیے تو وہ عشاء سات صفات کے قائل ہیں قیاس عقلاً اس وجہ سے نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہیں جیسے جو ایک اہل حدیث ہوتا ہے سلفی ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے رفاع کرتا ہے سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ امر ہے اس کے برعکس ایک شاف ہوتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے تو وہ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو عشاعرہ ہیں وہ عقلاً کہتے ہیں کہ اتنی ساری صفات اللہ کے لیے ہونی چاہیے تبھی وہ رب اور خالق اور مالک ہو سکتا ہے اور جو سات صفات ہیں ایک تو علم ہے نمبر دو قدرت نمبر تین حیات نمبر چار اسم سننا اور نمبر پانچ بس یعنی دیکھنا اور نمبر 6 ارادہ اور نمبر سات الکلام اور ابو منصور ماتوریدی انہوں نے ایک اور صفت کا اضافہ کیا اور وہ ہے تکوین تو یہ آٹھ صفات کا وہ لوگ اقرار کرتے ہیں باقی اور صفات کی وہ لوگ تعویل کرتے ہیں تو یہ جو تھے اب ابن حجر یہ اشعری اور ماتوریدی تھے اور صوفی بھی تھے یہ اور امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ صوفیوں کے لیے اشاعرہ اور ماتردیہ کے لیے اس طریقے سے جو بھی اہل کلام گزرے ہیں جہمیہ اور معتزلہ اور اس طریقے سے قدریہ اور خوارج اور روافذ سب کے لیے اور ننگی تلوار تھے اور انہوں نے اکیلے تنہا سب سے جنگ لڑی اور ان کی ہر فرقے اور باطل فرقے کی تردید میں ان کی کتابیں موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے تلوار کی کاری ضرب ان کے عقیدے اور ان کے مسلک پر بھی پڑتی تھی اس لیے ابن حجر حتمی ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بہت بری یعنی برے بہت برا خیال کرتے تھے اور ان کے بارے میں بہت بدعقید الزام تراشی ان کے تعلق سے انہوں نے بہت زیادہ کی ہے ابن حضر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بہرحال ان کی کتاب الفتح الحدیثیہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کی وہ قول جسمیت وجہت و انتقال و انہ بے قدل ولا اصغر یہ عبارت فاروق رضوی نے پڑھی اور اس عبارت کو پڑھ کر کے امام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ پر بہت ساری چیزوں کی الزام تراشی کی حالانکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جاہر انسان ہے اسے نہ قرآن کی آیت پڑھنا آتا ہے، صحیح طریقے سے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ کوئی عربی عبارت پڑھنا آتا ہے وہ کس طریقے سے پڑھا میں نے آپ کے سامنے عبارت صحیح طریقے سے پڑھی کیا عبارت ہے وہ قولہ بال جسمیتی وجہ ول انتقال و ان نہ ولا اصغر اس نے کس طریقے سے پڑھا کو بھی سن لیجیے وہ قولہی بال جسمی ایک بار بال پڑھا اور دوسری بار بال جسمیطن پڑھا اس کے بعد ولجحت حالانکہ عربی زبان کے ایک معمولی طالب علم کو معلوم ہے کہ اگر الف لام آ جائے تو اس پر ترمیم نہیں آتی ہے لیکن اس نے دونوں جگہ پہلی بار بال جسمیت پڑھا دوسری بار وجسمیطن ول پڑھا ولجحت پھر اس کے بعد کیا ول, انتقالو، ول, انتقالو، حالانکہ ول انتقال حالانکہ والانتقال ہے و ان نہ بے قدیل ارش اللہ ولا اصغر تو یہ عبارت جو ہے اس نے اتنی غلط پڑھی ہے تو بہرحال اس عبارت کو لے کر کے اس نے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ الزام تراشی کی ہے کہ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ اللہ ارب الامین کے جسم کے بارے کے... کے قائل تھے کہ اللہ ارب الامین کے لئے جسم ہے حالانکہ ان پر الزام ہے امام تیمیہ اور اس طریقے جو سلف صحلین ہے کوئی اللہ ارب الامین کے لئے جسم کا قائل نہیں تھا اصل میں اے کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العامن کے جو اسماء اور صفات آئے ہیں ان کو ہم اللہ رب العامین کے لیے ثابت کرتے ہیں نہ اس کی تعویل کرتے ہیں نہ ان کی تشبیح کرتے ہیں نہ اس کی مثال نہ اس کی تمثیل کی جاتی ہے اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے اور یہی صحابہ صلاب صالحین کا طب تعبین اور آج تک کے تمام علماء محدثین کا عقیدہ ہی رہا ہے لیکن چونکہ یہ لوگ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو چاروں امہ کے ماننے والے ہیں ان میں امام ابن امام احمد بلحمر رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کو چھوڑ کر کے باقی اور جو تینوں امہ کے متبعین ہیں پیروکار ہیں ان کی بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے امام ابن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ صلف سارین کا عقیدہ تھا صحابہ کا عقیدہ تھا لیکن انہوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور بہت کم لوگ احناف کے اندر ایسے ہوئے جو اپنے امام کے عقیدے یا سلف سارن کے عقیدے پر تھے انہیں میں سے امام تحاوی ہیں ابن و ابل ابن حنفی ہیں اور کچھ علماء جناب انگلیوں پر گن سکتے ہیں یہی معاملہ مالکیہ کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور وہ سب کے سب اشارہ اشاعرہ اور ماتردیہ ہوگئے ایسے ہی شافیہ کا بھی مسئلہ ہے کہ کہ جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے امام کے عقیدے کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا بہت کم لوگ تھے جو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے عقیدے پر قائم تھے ایسے امام مالک کے متبعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا وہ صرف فروں میں یہ تینوں امام کے لوگ ماننے والے اپنے تینوں امام کو فروں میں صرف تباہ کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں لیکن جہاں تک عقیدے کی بات ہے اور صفات کی بات ہے تو سب کے سب اشری اور ماتوریدی ہیں مالکیا میں ابن اب ابر رحمت اللہ علیہ ہیں علام الحروی ہیں اس طریقے سے اور کچھ لوگوں کا نام جو ہے لیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی جو شافیا ہیں شافیا میں بھی عام طور سے جو ہے وہی اشاری اور ماترودی ہوئی ہے اللہ یہ کی کچھ ایسے گزرے ہیں جو سلب سارین کے عقیدے اور منحص پر تھے انہی میں سے ابو العباس ابن سوریج ہیں جنہیں اشافی ثانی کہا جاتا ہے ابو الحسن القرجی ہیں ابو حامد الاسفرائنی ہیں ابو شاہ کا شیرازی ہیں اور اس طریقے سے اور بھی کچھ علماء ہیں اور یہ خوش نصیبی امام احمد بنحمر رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے اور ان کے مطبعین کے لیے ہے کہ ان میں سے سارے کے سارے کم و بیش عقیدے میں بھی امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر تھے البتہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں میں گن سکتے ہیں جو جن کے عقیدے میں اسم اور صفات کے اندر کسی طرح کچھ طرح کا انحراف تھا جیسے ابو اعلیٰ ہیں اور اس طریقے سے ابن عقیل ہیں ابن زاغونی ہیں اور ابن الجوزی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالی انتمام علماء کرام پر اہم فرمائے جن جن کا بھی میں نے ذکر کیا سب کے لئے میں بات کر رہا ہوں یہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھے ابن حجر یہ چونکہ شافعی تھے اور عقیدے معاشرے اور معتریدی تھے اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب پر رد کیا ہے اس لیے انہیں ان سے بیر تھا اور ان کے بارے بڑی الزام تراشیاں کی ہیں اور ان پر یعنی ایسے ایسی ایسی تہمتیں لگائی ہیں جن سے امام تیمیہ رحمۃ اللہ بری ہیں اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو سید نعمان خیر الدین علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جلاء فی محکمت الحمدین وہ کتاب پڑھنے کے بعد اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ابن حجر حتمی جو تھے وہ غلطی پر تھے حق پر نہیں تھے اور امام ابن تعیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اب تمام مسائل کے اندر حق پر تھے اور وہ صوفی بھی تھے ابن حضر حیتمی جیسا کہ میں نے کہا انبیاء کرام آلیہ بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کے باقاعدہ قائل تھے اور بہت بہت ساری یہاں چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں تو فاروق رضوی نے یہ بات کہی ہے کہ ابن تیمیہ کے تعلق سے کہ وہ جسم کے اللہ کے جسم کے قائل تھے اسی بارت کو لے کر کے اور بھی کچھ الزام تلاشیا کی جیسے یہ کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے تین طلاق کا انکار کیا حالانکہ فاروق رضوی کی جہالت پر یہ چیز مبنی ہے ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہے یہ تو اللہ کے سلوک حدیث ثابت شدہ ہے اور صحابہ میں سے علی ابن مسعود اور ابن عوف زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نحم جمعین یہ قائل تھے ایسے ہی تابعین میں سے حجاج بن ارتاط تاوس اور محمد بن اسحاق یہ سب کے سب جو گزرے ہیں میں سے رحمۃ اللہ علیہم یہ سب کے سب اسی بات کے قائل تھے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے اور ہر صدی میں ایسے علماء گزرے ہیں جو ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں لہذا اس کا یہ کہنا کہ پہلا شخص ہے ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جس نے تین مجلس ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہا یہ سراسر الزام ہے اور غلط بات ہے اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے اور بھی بہت ساری بات اس نے کہی ہے جو یہاں پر ذکر میں نے طول ہوگا ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی بہرحال اور بھی اللہ کے اسما صفات کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس نے کی ہیں جیسے یہ کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کان مانتے ہیں ناک مانتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میدا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے بیان کی ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے اماموں کے مسلک اور عقیدے اور مناج کو نہیں جانتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں امام بنیفا رحمتہ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ وہی تھا جو سلب سالین کا عقیدہ تھا اور اللہ رب العام کے لیے عصما و صفات کے بارے میں جو صلب سالین کا منحج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام یا صفات قرآن کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے اور جو نام اور صفات ہیں وہ سب کے سب کیا ہے توقیفی ہیں اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صفت بیان کرنا اپنی طرف سے کہ عقل کہتی ہے قیاس یہ کہتا ہے قطان ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ توقیفی ہے وہی صفات اور اسماں اللہ کے لیے بیان کیے جائیں گے جن کا ثبوت قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے اور اللہ کے سارے نام اور جو صفات حقیقی ہیں اور اللہ ہر برامین کے شاعن شان ہیں ایسے ہی نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے گی نہ ان کا طریقہ بیان کیا جائے گا ان کی کیفیت بیان کرنا طریقہ بیان کرنا یہ کیا ہے اللہ ہر برامین پر جھوٹ باندھنا ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی بدات ہے تو جو بھی اسما اور صفات اللہ تعالیٰ کے وارد ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور عشاعد کے مطابق لئی سا کم صلی شاء کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرح نہ کوئی ذات ہے نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا تو اللہ رب العالمین کے لیے تمثیل اور تشبیہ یہ سب کیا ہے یہ سب غلط ہے اور یہ سب حرام اور ناجائز ہے یہ اللہ ہر برامن کے نام کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ الحاد ہے اصل میں معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ جب اللہ کے اسماء اور صفات کا اثبات کیا جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کے نبی حدیثوں کے اندر بیان کیا تو یہ لوگ جو اللہ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں یا جو اہل بدعت ہیں اہل باطل ہمیشہ سے چیز رہی ہے کہ یہ اہل سنت الجماعت اور صلب صارحین کے مناظ پر چلنے والے لوگوں پر اس طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے پتہ نہیں کیا مانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم واضح کر دیں یہاں پر کہ جو چیزیں کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں کی گئی ہیں وہ سب بیان کرنا قطع جائز نہیں ہے ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے کسی ضعف روایت سے اللہ حرب العمین کا نہ کوئی نام ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی صفت ثابت ہوتی اب یہ اللّہ ابامین کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے پڈلی ہے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ایسے اللہ ابامین نظور فرماتا ہے اللہ اربامین کو غصہ آتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہستا ہے زحق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس طریقے سے اللہ نظور فرماتا ہے تو یہ ساری صفات یا تو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں یا تو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں تو جب ہم ان صفات کو ثابت کرتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کی دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل ہو گیا کیونکہ وہ فوراً کیا کرتے ہیں مخلوق پر قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں جیسے ایک مخلوق ہے اس کے پاس ہاتھ ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کے طریقے سے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں گویا کہ ہماری آنکھوں کی طریقے سے ہیں فوراً تشبی بیان کر دیتے ہیں اسی لیے ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی تصویر نہیں دی جائے گی جیسے اللہ تعالی کی جیسی کوئی ذات نہیں اللہ تعالی کے صفات میں بھی کوئی اسی ذات نہیں اور پھر یہ آپ دیکھیں مخلوقات کے اندر بھی فرق ہے ہمارے پاس بھی آنکھ ہے لیکن ایک چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے لیکن دونوں کے اندر فرق ہے ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے جانوروں کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہے فرق ہے دونوں کے اندر جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے سب کا اللہ تعالی سب کا معبود ہے سب کا رب ہے لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کا جسم لازم آتا ہے یہ سب بے بنیاد اور الزام تراشی ہے جی ہاں اور اگر اس سے الزام لگتا ہے جسم کا تو یہ الزام تمہارے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ تم بھی اللہ رب العالمین کے لیے ساتھ صفات کے قائل ہو اگرچہ تم حدیث کی بنیاد پر نہیں عقل کی بنیاد پر جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے لیے سما ہے سننا بسر ہے دیکھنا ہے تو جب تم تشویر دیتے ہو ہم جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسماور صفات ثابت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی گویا کہ جب اللہ تعالیٰ سنتا گویا کہ اس کے پاس کان ہے نوز باللہ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کان کا ثبوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بسر دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ثبوت ہے اس لیے ہم مانتے ہیں تو یہ الزام آپ کے اوپر بھی تو عائد ہوتا ہے ایسے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ہے اللہ کلام کرتا ہے اگر تم نے کلام کی بڑی وہ کی ہے یعنی جو تعریف کی ہے کہ کلام میں نفسی مراد ہے یا کیا مراد ہے اس طریقے کا تو اللہ تعالیٰ اگر کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل یہ کہتی کہ اللہ کے لیے زبان ہونا چاہیے نہ عزب اللہ مرد اگر یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کرنے سے اللہ کے لئے جسم ثابت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا اس کے نبی نے بیان کی حادیثوں کے اندر اور تم خود ساتھ صفات کے قائل ہو لہٰذا الزام تمہارے اوپر بھی عائد ہوتا ہے اور یہ الزام امام ابو بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عائد ہوتا ہے تم نے ان کی طرف جو کتاب منصوب الفق الا اکبر تم نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کے طریقے سے نہیں, نہیں ہیں اللہ حرب الامن کے لیے ہیں لیکن ہماری آنکھوں کے طریقے سے نہیں ہیں باقاعدہ صراحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ عرش پر اللہ تعالی ہے لیکن عرش کا ہمیں نہیں معلوم وہ کافر ہے یہ بیان کیا ہے مام بنیفا رحمتہ اللہ علیہ نے الفق اکبر کے اندر تو پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے امام کی کتاب نہیں پڑھتے اور اس طریقے سے ان کے امام کا جو عقیدہ ہے اس پر چونکہ ہے نہیں یہ لوگ خود خلیل احمد شاہان پوری صاحب نے عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ہم میں امام بنیفا کو مانتے ہیں عقیدے میں نہیں مانتے عقیدے میں بب منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں ابوالحسن عشری کو مانتے ہیں اور تصوف کے اندر چار جو سلسلے ہیں ان کو وہ لوگ مانتے ہیں تو امام بنیفا رحمتہ اللہ علیہ کے تو جو ہے کہ عقیدہ کو نہیں مانتے کہ امام بنیفر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا کیا یہ عقیدہ میں امام بننے کے قائل لائق نہیں تھے وہ عقیدہ ہی تو بنیاد ہے سب سے اہم چیز ہے توحید اور اسماء اور صفات بنیاد ہے یہ لیکن اسی میں آپ نے ان لوگوں نے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام ماننے سے انکار کر دیا فروغ کے اندر مانتے ہیں مسائل کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے طلاق کیسے دینی ہے زکوۃ کتنے میں دینا کیسے دینا ہے ان مسائل میں مانتے ہیں البتہ عقیدے میں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ اپنا امام تصریف نہیں کرتے یہی معاملہ امام مالک کے ماننے والوں کا ہے امام شافی کے ماننے والوں کا یہی معاملہ ہے تو کیا امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا نا اس نہیں بات یہ نہیں ہے مسئلہ بات, بات, بات یہ ہے حقیقت کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے اس لیے انہوں نے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں چھوڑ دیا تو اگر یہ الزام ہمارے اوپر لگتا ہے تو الزام امام منیفا پر بھی لگ لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آنکھ کے قائل تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائل تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے تو ان پر بھی الزام لگتا ہے امام شافی پر الزام لگتا ہے امام مالک پر الزام لگتا ہے امام احمد برہمپل پر الزام لگتا ہے اور تم کہتے ہو کہ چاروں مسلک برحق ہے جب چاروں برحق ہے تو پھر ان پر بھی یہ باتیں آتی ہیں کیونکہ وہ سب کے سب عقیدے میں صلیم صالحین کے نہج پر تھے اور اللہ تعالیٰ کےشمہ اور صفات کے قائل تھے یہ ابو الحسن عشری ابو منصور ماترودی سب بعد میں پیدا ہوئے یہ چوتھی صدی حجری کے لوگ ہیں یہ ابو اللہ حسن عشری تین سو چوبیس مغالب ان کی وفات ہوئی ابو منصور محترودی کی تین سو تینتیس میں غالب ان کی وفات ہوئی یہ چوتھی صدی کے عالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے صلب صالحین اور جو معتضلہ اور اس طریقے سے جو جہمیا تھے ان کے درمیان ایک نیا مسلک انہوں نے پیدا کیا جہمیا جو تھے اللہ کے نام و صفات کے منکر تھے نہ اللہ کے لئے نام مانتے تھے نہ صفات مانتے تھے اس کے بعد معتضلہ آئے انہوں نے اللہ کے ناموں کا اقرار کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا کسی بھی صفت کے قائل نہیں تھے اللہ رب العلم کے بارے میں جو متضلہ تھے تو جو عشاعرہ اور ماترودیاں ہیں یہ ان کے درمیان میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں اور سات صفات کا اقرار کرتے ہیں اس بات کرتے ہیں باقی صفات کی تعویل کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ہیں تو ید کا معنیٰ کرتے ہیں اللّہ تعالیٰ کے لیے قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا ترجمہ کیا کرتے ہیں دو آنکھیں اللہن کی کہ وہاں پر حفاظت مراد ہے تو اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں جب اللہ اللّہ بلامن صاف رمایہ بلدا ہُفوطان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو یہاں پر کیا اللہ تعالی کی دو قدرت ہے ہم یہ کہتے ہیں اللّہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن اللہ کے شاعن شان جی جیسے اللہ تعالی کی ذات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی سفات میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور تمام صفات کے بارے میں بات کہی جاتی ہے جی ہاں اور مخلوقات کے اندر بھی فرق ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تو اللہ تعالی تو سب سے اونچی ذات ہے لہذا یہ جو ان کے دماغ کے اندر کیڑا کاٹتا ہے کہ ان سفات کے ماننے سے اللہ کے جسم کا ہونا لازم آتا ہے تو یہ کیا ہے یہ خود ان کا جو دماغ کے اندر یہ بات ہے وہی غلط ہے تشویح لازم نہیں آتی ہے ہم ایسی مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے اللہ بہتر جانتا ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے ہمیں کیفیت کا علم نہیں حقیقت کا علم نہیں ہمیں لیکن اللہ ابرامین کے لیے صفات ہیں قرآن کے اندر بیان کی گئی اور حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں لہذا اگر یہ چیز لازم آتی ہے ہمارے اوپر تو ان کے ام کرام پر بھی چیز لازم آتی ہے نوز بلّہ گویا کہ بھی اللہ کے جسم کے قائل تھے جی ہاں تو جو ان کا جواب ہوگا یہ ہمارا بھی جواب ہوگا اور بھی بہت سارے الزام انہوں نے کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کان کے قائل ہیں نہ کے قائل قائل ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہیے سب الزام ہے بے بنیاد باتیں ہیں ہم جو ہے ان باتوں کے قائل نہیں ہیں اور اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے لکھی بھی ہے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات لکھی ہے اور حدیت المحدی ان کی ایک کتاب اس کے حوالے سے اور ان کی کتاب کہ یہ لکھا ہے کہ وہ سب اللہ کے لیے پیٹ کے ناک کے قائل تھے تو ہمارا کہنا یہ کہ جہاں تک علامہ عحید الزماں صاحب کی بات ہے ان کا کئی دور گزرا ہے پہلے وہ شیعہ تھے پھر بریلوی ہوئے پھر دو بندی ہوئے پھر مسلق سلب کے قریب ہوئے اور مسلق سلب کو قبول کرنے کے بعد بھی ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سابق وہ رہ گئی تھی اور حدیت نے اپنی سعد کے زمانے میں لکھی ہے جی ہاں لہذا جس مسلک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسے توبہ کر لیا اس کتاب کو لے کر کے ان پر نظام تراشی نہیں کی جا سکتی ہے اور یہی معاملہ میں کہتا ہوں ابو الحسن عشری اور کے تعلق سے کہ وہ باقاعدہ آخر وقت میں انہوں نے توبہ کر لیا تھا اور عشریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور وفات ہوتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں جو نیشا پور کی بوڑھی عورتیں ان کے عقیدے پر میں مر رہا ہوں انہوں نے کتاب بھی لکھی بانا اور مکارات الاسلامین ان کے اندر باقاعدہ انہوں نے رجوع کیا اپنے پرانے مذہب سے جو اللہ کے صفات کی تعویل کا جو ان کا مذہب تھا اسے انہوں نے توبہ کیا اور رجوع کر لیا اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بعد میں رجوع کر لیا جی ہاں تو حقیقت میں اگر آپ ابو منصور ابو الحسن شریف کے ماننے والے ہیں تو آپ کو بھی اس عقیدے سے رجوع کر لینا چاہیے اس عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے جو انہوں نے چھوڑ دیا آخر وقت میں اور اس کے خلاف کتاب بھی لکھی تو بہرحال یہ انہوں نے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ابن حجر حتمی کے حوالے سے یہ جو بات لکھی ہے بات کہی ہے بات سراسر بے بنیاد ہے ان پر الزام ہے اور تمام سلف صالحین کے عقید و منحظ پر چلنے والوں کے لئے یہ الزام ہے اور کوئی اللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سلب صالحین کے عقید و منحط پر ہو اور اللہ رب العامین کے لیے وہ جسم کا قائل ہو کیونکہ جسم کا لفظ نہیں آیا تو جو لفظ نہیں آیا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں جن کا ثبوت ہے قرآن اور صحیح حدیثوں کے اندر اس کے ہم قائل اور اس میں تشبیہ نہیں دی جائے گی تمسیل نہیں کی جائے گی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی جی ہاں کہ ہم اس کی تصویر دیں مخلوق سے دونوں کے اندر کوئی برابری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اونچی اونچی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعن شان اس کے نام و صفات ہیں جی تو اس لیے یہ جو کچھ انہوں نے بات کہی ہے یہ کہ سب کے سب بے بنیاد بات ہے اور یہ سب غلط بات ہے اور یہ سب ابن تعیمہ رحمتہ اللہ علیہ اور صلیم صحیح کے عقید اور مرحذ پر چلنے والوں کے لیے یہ سب کے سب ان پر الزام تراشی ہے اور جن صفات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر موجود ہیں بہت ساری یعنی اگر وہ ساری حدیثیں بیان کی جائیں تو بہت وقت جو ہے خرچ ہو جائے گا چلا جائے گا بس اتنا سمجھیں کہ ساری صفات قرآن حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں اور ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں لیکن اس کی نہ ہم تعویل کرتے ہیں نہ اس کی ہم کیفیت بیان کرتے ہیں نہ اس کی تمثیل اور نہ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس کی کیفیت اللہ کے کی حوالے کرتے ہیں اور اور اس کی تصویر وغیرہ نہیں بیان کرتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب حقیقی ہے اللہ کے شائع شان ہے اور اس کی اس کی تعویل وغیرہ کرنا یہ سب اس کو ہم ناجائز اور غرض سمجھتے ہیں امید ہے کہ اتنی بات سے انہوں نے جو الزام تلاشی کی انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے صلیف سارن کے عقیدے اور منحص پر قائم رکھے اور اللہ ابامن ہم سب کو بدعات سے خرافات سے اور شرک سے تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں مین الله صلی اللہ علبین محمد والا علیہ و ساغیزمین و جزاکم الله و السلام علیکم و الله اللہ